عیسائی کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہم توہین نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام کے موضوعات بتاتے ہیں ان کی طاقت بتاتے ہیں ان کی قدرت بتاتے ہیں ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں تو کہنے لگے یہ باتیں تو سب صحیح ہیں لیکن آپ کہتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو یہ خدا ہو کر اللہ کی عبادت کیسے کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور بندے کے معنی کیا ہیں بندگی کرنے والا تو آپ اللہ کی عبادت کرتے کیونکہ معبود حقیقی تو وہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو اس پر یاد کریم نازم ہوئی یسن کی فل مسیح عیسیٰ علیہ سلام اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کا بندہ بننے میں کوئی شرم اور آر محسوس نہیں کرتے وللمت المقربون اور نا ہی مقرب فرشتے اللہ کا بندہ بننے میں کوئی شرم اور آر محسوس کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھنا اور اللہ کی بندگی کرنا یہ تو انبیاء کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور فرشتوں کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے عیسا علیہ السلام کی توہین کی ہے اور نبی تو یہ بات جانتے ہیں کہ وہ عبادتی جو کوئی اللہ کی عبادت کرنے میں شرم محسوس کرے اپنے لیے آر محسوس کرے وہ یس اور وہ تکبر کرے فسیا شرو ہم پس ان قریب اللہ انہیں اپنی طرف جمع فرمائے گا پھر کیا ہوگا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا پھر بہرحال جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اُجُورَهُمْ ان کے کی اعمال کا اجر عطا فرمائے گا مِّن فضل جو انہوں نے کام کیا ہوگا اس کا اجر بھی ہوگا اور جس سے اللہ راضی ہوگا اپنے فضل سے اور بھی عطا فرمائے گا و اما الذين استنكفوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے عبادت کو آر سمجھا عبادت کرنے سے انہوں نے انکار کیا واستكبروا اور تکبر کیا فيعذبهم عذابا الیما پس اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا اور ان لوگوں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکے یا ایو الناس اے لوگوں جا جاءکم برہان رب بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی برہان آ گئی برہان سے مراد آقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کسی دلیل کی حاجت باقی نہ رہے برآن اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو دعوے کے ثبوت کے لیے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحان ہے اللہ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالی کے رب ہونے کی دلیل ہیں برحان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک بھی معوزہ آپ کا کان مبارک بھی معوضہ فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے نماز پڑھا رہے تھے سلام پھر کر آپ نے فرمایا سفید درست رکھا کرو رکو سجو سہی کیا کرو تم سمجھتے ہو میں آگے دیکھ رہا ہوں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں امام بخاری علیہ رحمان نے بخاری شریف میں سے باغ لکھی فرما میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں اور پھر کیا فرمایا مجھ سے نہ تمہارا رکو پوشیدہ ہے اور نہ خوشبو پوشیدہ ہے رکو تو ہم سمجھے یہ ظاہری عمل ہے خوشو کہتے ہیں دل کی توجہ تو میں تمہارے ظاہری اعمال کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارے دل میں خوشو ہے کہ نہیں اس کو بھی میں جانتا ہوں امام بخاری علیہ الحماع نے بخاری شریف میں پاک لکھی اس طرح کی بے شمار احادیث حضرت علامہ مولانا شفیع و علیہ رحما نے کتاب ذکر جمیل میں جمع فرمائی ہے تو یہ کتاب آپ حاصل کریں ذکر جمیل جو اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی برہان حضور اللہ کی توحید اور اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے کیسے دلیل ہے تو اس کتاب ذکر جمیل میں حضور کی آنکھ مبارک کے موضوعات ہیں کان مبارک کے موضوعات ہیں اور جسم کے دیگر اعضا کے موضوعات ہیں وہ الیکم نورم اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل فرمایا یہ نور سے مراد قرآن ہے ایسا نورانی کلام ہے جو اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے پس بہر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے وہ بھی اور اللہ کے دین کو مضبوط انہوں نے تھاما لم فی رحمت منه। پس ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا وہ فوجلن اور اپنے فضل سے مالا مال فرمائے گا وہ تم مُسْتَقِيمًا اور انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا یس تفتو لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کلا کے بارے میں ایسا شخص جو لا وارث ہے صرف اس کے بھائی بہن وارث ہیں تو سورہ نساک میں چوتھے پارے میں آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ ایسے شخص کے بھائی بہنوں میں سے اگر سگے بھائی بہن نہ ہو ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو تو ان کا کیا حصہ ہے وہ حصہ پیچھے بیان ہوا اب اس شخص کا ذکر ہے کہ جس نے انتقال کر لیا لیکن اس کے سگے بھائی بہن موجود ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے یا پھر سگے بھائی بہن تو نہیں ہے سوتےلے ہیں سوتے مگر باپ کی طرف سے ہیں تو باپ کی طرف سے سوتےلے بھائی بہن ہو یا سگے بھائی بہن ہو ان کا یہ حصہ مقرر کیا جائے گا جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا یہاں پر باپ کی طرف سے اس سے مراد یہ کہ باپ سگا ہو ماں سوتےلی ہو تو ایسے بھائی بہنوں کا حصہ کیسے ہوگا قل اللہ ہو آپ فرمائیے اللہ تعالی یفتیکم تمہیں فتوا دیتا ہے مسئلہ بیان فرماتا ہے فل کلا لا لا لاوارس کے بارے میں کہ جس کی اولاد نہیں بیوہ بھی نہیں ماں باپ بھی نہیں انہیں ہلاکا لئی سلہ والا دن اگر کوئی مرد ہو وہ انتقال کر جائے اس کی اولاد نہ ہو اور ایک ہی سگی بہن ہو یا باپ کی طرف سے بہن ہو فلا نسک ما طرف تو جو جائیداد اس نے چھوڑی ہے اس میں سے آدھی جائیداد اس بہن کو دے دی جائے گی وہ ہوا یا ریتوہ علم اور اگر اس کے برعکس ہو کہ ایک ہی بھائی ہو مرنے والا مرد ہو کہ عورت ہو اس کا اور کوئی وارث نہ ہو صرف ایک ہی بھائی ہو وہ پوری جائیداد کا مالک ہو جائے گا ان کا نتس پھر اگر ایک بہن ہو ابھی آپ نے سنا صرف ایک ہی بہن ہو تو آدھی جائیداد اگر صرف دو بہنیں ہوں یا دو سے زائد بہنیں ہوں فلا مز فلوسانی مما ترک تو ان بہنوں میں دو تہائی جائیداد تقسیم کر دی جائے گی یعنی 66.67% جائداد ان دو بہنوں میں تقسیم کر دی جائے گی وہ ان کانوں اخوتر مرنے والا لاوارے ہے اولاد نہیں بیوہ نہیں ماں باپ نہیں صرف بھائی بہن ہیں بھائی بھی ہیں اور بہن بھی ہے اب وہ چاہے ایک بہن ایک بھائی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو قرآن مجید فقان امید فرماتا ہے اگر مرد اور عورتیں زیادہ ہوں یعنی بھائی بہن دونوں ہوں تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ کل جائیداد بھائی بہنوں میں اس طرح تقسیم ہوگی فلز دا کری مزلو ہاؤ کہ دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ دیا جائے گا یعنی دو بہنوں کے برابر ایک بھائی کو حصہ ہوگا بہنوں کا ایک حصہ بھائیوں کا دو حصہ اس طرح جائیداد تقسیم ہوگی یو بین اللہ کم ان کو اللہ تعالی تمہیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچو اللہ بالکل شعی علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ وراثت کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں یہ قاعدہ یاد رکھیں مرنے والے کی اولاد نہیں تو پھر بھائی بہنوں کو حصہ ملتا ہے اور اگر مرنے والے کی اولاد ہو چاہے ایک ہی بیٹا ہو یا ایک ہی بیٹی ہو تو ایشہ وراثت کے قوانین میں یاد رکھیں کہ بھائی بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا کبھی بھی کسی کا انتقال ہو جائے اور اس مرنے والے کی اولاد ہو چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو تو بھائی بہن اس چیز کو سمجھ لیں کہ انہیں حصہ نہیں ملے گا اور جب اولاد نہیں ہوگی تو بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا لیکن اگر بیوہ موجود ہے ماں باپ موجود ہیں تو بھائی بہنوں کا حصہ کم ہو جائے اور بیوہ نہیں ماں باپ بھی نہیں تو پھر ساری جائیداد سگے بھائی بہنوں میں یا باپ کی طرف سے بھائی بہن ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے گی الحمدللہ للہ سوریہ مکمل ہوئی